اور بے شک اللہ نے بن اسرائیل سے عہد کیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار کام کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز کام رکھو اور ذکو دو اور میرے سوالوں پر اعمان لاؤ اور ان کی تظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بے شک میں تمہارے گنا اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن نہر رواں پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھیرا را سے بہکا۔